سب سے اہم واقعہ کیا ہے کہ وہ دنیا, دنیا, دنیا کے عجائبات اور اردو میں ایک جگہ جو آج مزار کے نام سے وقت کی سب سے بڑی طاقت روح فلوٹ تیار کرتی ہے مسلمان آنا چاہیے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار کی ایک جب وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن جا رہا یہ لشکر تو کتنا ہے دو لاکھ لاکھ ہم کتنے ہیں ہم کتنے ہیں تین ہزار دوسرے کے ہتھی اور, اور تعداد بنیاد ہوا کسی سے نہیں لگتا ہم اس دین کی بنیاد تو لڑتے ہی رقم والله رحم رحیم فإن لا يحب اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری بھی کرو اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رہی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافنوں کو پسند نہیں فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعلاقبت المتقین والصلاة والصلام على رسوله الكریم اما بعد حاضرین ملیس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی ستائیسویں کڑی کا بھی کچھ دیر میں آغاز ہوا چاہتا ہے اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگوں سے کچھ موقع پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر خطوط لکھے بادشاہوں کے نام لکھے قیصر کسرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط یعنی لیٹر لکھے اسلام کے تعلق سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تو اس دعوت اور اس خطوط کا رد عمل مختلف طور پر پیش آیا کسی نے اس کو قبول کیا اور احترام کیا کسی نے صرف قبول کرتے ہوئے اکتفا نہ کیا بلکہ اسلام میں داخلے کا اعلان بھی کر دیا اور کسی نے انکار کر دیا اپنے عہدے کی وجہ سے اپنے دولت کی وجہ سے اور اپنی شہرت کی اور اپنے کرسی کی وجہ سے لہذا مختلف قسم کے خطوط بھیجے گئے یہ ہمارے ذہن میں خاکہ آ گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے خطوط بھیجے جن میں نجائش کا بادشاہ جو ہے حفشا کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ جنا نماز جنازہ بھی پڑھی اور بعض لوگوں نے بس اس خط کا احترام کیا اور احترام کر کے بعد لوگوں نے اس کو ہاتھی دانتوں میں رکھا بہرحال مختلف طریقے سے مختلف رد عمل پیش آئے اور اسی ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللّہ علیہ عمرت القضاء سے فارغ ہوتے ہیں کہ جو عمرہ رہ گیا تھا اور پچھلے آنے والے سال کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہوا صلی حدیبیہ کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا جو صلیح نامہ میں لکھا گیا تھا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے عمرہ نہیں کریں گے لہذا آئندہ سال آئیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کریں گے تو یہ عمرہ بھی مکمل ہو گیا تو حاضرین اب آگے کی کارروائی کیا ہوتی ہے میں بلا کسی تاخیر الشیخ استاد محترم مقصود الحسن صاحب فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی کڑی کا آغاز فرمائیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ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 بدعة بدعة نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں آج کی مجلس میں جو چیزیں قابل عرض ہیں وہ دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب تشریف لے آئے تو کچھ فوجی ٹولیاں ادھر ادھر بھیجتے رہے اور دوسری بات کہ جب چاروں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اطمینان مل گیا اور جزیر عربیہ پر تقریباً ہر طرف مسلمانوں کا بول بالا تھا لیکن ابھی جو اصل مرکز تھا جو مرکز توحید کے لیے بنایا گیا تھا وہ مرکز ابھی تک شرکے کے قبضے میں تھا یعنی مکہ مکرمہ اور خانے کعبہ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور آپ کی نبوت کی تکمیل اسی وقت ہونی تھی جب یہ توحید کا اصل جو مرکز ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو پہلی چیز جس کا ذکر آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضو موتا کے مو امرۃ القضاء سے جب فارغ ہوئے تو ذی کے مہینے میں یعنی دلخا سن سات ہجری کیا دلحجا سن سات ہجری میں آپ وسلم مکہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے پھر آپ سفر محرم ربیع الاول ربیع الاخر ان مہینوں میں کسی خاص فوجی مہم کا یا کسی خاص جنگ کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا معمولی چھوٹی چھوٹی دین کی تبلیغ کے لیے یا دشمنوں سے نپٹنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آپ بھیجتے رہے لیکن اسی سال یعنی آٹھ ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا حق یہ ہے کہ وہ دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہونا چاہیے کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عجیب ہوتی ہیں اس کی مثال نہیں پائی جاتی ان میں سے اس کا بھی شمار ہونا چاہیے اور وہ ہے سریے موتا سریے موتا موتا آج اردون میں ایک جگہ ہے اردون میں ایک جگہ ہے جو آج مزار کے نام سے جانی جاتی ہے کس نام سے مزار کے نام سے اور وہاں پر حضرت زید ابن حارثہ حضرت جعفر ابن بے طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ تعالی عنہم کی بدقسمتی سے ان کا مزار بنا لیا گیا ہے بدقسمتی سے ان کا مزار بنا لیا گیا ہے اس لیے وہ جگہ ہی مزار کے نام سے مشہور ہو گئی ہے ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جزیر عربیہ میں جو لوگ تھے ان سے تقریباً اب فارغ ہو چکے تھے مکہ کی طرف سے اطمینان ہو چکا تھا لیکن اس دین کی خبر جزیر عربیہ سے باہر بھی پہنچ رہی تھی تو جزیر عربیہ کے جو علاقے ارد گرد جو بادشاہ تھے جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے کہا کہ آپ نے ان کے لیے خطوط بھی لکھے اب انہیں اپنا خطرہ یہ ہوا کہ چونکہ اب جزیر عربیہ پر یہ تقریباً اپنا قبضہ کر لیے ہیں اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہمیں خط لکھ رہے ہیں اور خط بھی کوئی دب کر کے نہیں خط بھی ایسا ہے جس میں دھمکی کا پہلو شامل ہے لہذا اس وقت کے سب سے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم یہ ایک لاکھ کی فوج تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف آنا چاہا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیں بھیجی دوسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا تو آپ نے بسرہ کے حاکم کو بھی ایک خط لکھا تھا بسرہ یہ شام کا ایک شہر ہے وہ بسرا نہیں جو عراق میں ہے وہ الگ ہے بسرا اور بسرا الگ ہے یہ آخر میں یائے یا ہے مجبول اور بسرا جو عراق کہا اس کے آخر میں گول یا گول یا گول یا یہ ہے تو وہ بسرا نہیں یہ بسرا ہے وہاں کا حاکم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمیر رضی رضی اللہ تعالی حارث ابن حاصل جو حاکم تھا اس کو آپ نے خط لکھا اس کو آپ نے خط لکھا وہ خط لے کر کے جب ایک صحابی اس کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہنچنے ہی نہیں پائے تھے کہ اس کے آس پاس کے گورنر نے انہیں قتل کر دیا حالانکہ اس زمانے میں بھی قیدی اور یا سفیر اور ایلچی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا لیکن اس نے قتل کر دیا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار کی ایک فوج تیار کی کتنے کی تین ہزار کی ظاہر بات اس لحاظ سے یہ فوج معمولی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالی کی مسلحت یہی تھی جس کا کمانڈر آپ نے حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو آپ نے بنایا اور آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو فوج کی قیادت حضرت جعفر ابن ابی طالب کریں گے اور اگر جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو فوج کی قیادت حضرت عبداللہ ابن رواں کریں گے یہ پہلی بار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوج کے لیے تین کمانڈر متعین کیے یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ لیا ہے وہ مسئلہ کیا کہ کی یے بعد دیگرے تین حاکموں کو متعین کیا جاتا ہے جا سکتا ہے کہ ہمارے بعد بادشاہ یہ ہیں ان کے بعد فلاں ہوگا ان کے بعد فلاں ہوگا یہ چیز شران جائز ہے ناجائز نہیں ہے تو آپ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے کون کمانڈر بنے گا زید ابن حارثہ اس کے بعد حضرت جعفر نے بھی طالب اگر وہ بھی شہید ہو گیا سیاد عبداللہ ابن رواحہ یہ تین ہزار کی فوج جمعہ کا دن تھا مدیرہ منوورا سے روانہ ہوئی رتی عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے نبی کریم سروسنج جمعہ پڑھ لیتا ہوں جمعہ کی نماز اور بعد میں ان کے جات جا کر کے شریک ہو جاؤں گا سنون ابو ابوداؤد اور مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ وسلم جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن روا یہاں موجود ہیں آپ نے کہا عبد اللہ تم یہاں کیسے ہو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ تو جاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا بھر کا سونا بھی خرچ کر دو پھر بھی ان لوگوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو صبح ہی اللہ تعالیٰ کے رسم جہاد میں نکلے ہوئے خیر رتے عبد اللہ نرواہ رضے تو جا کر کے ان لوگوں سے ملے یہ تین ہزار کا لشکر چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ معان نامی ایک جگہ جو آج رومان سے ہمان سے آج عمان سے ایک سو بارہ پہلے ہے وہاں تک پہنچے جب وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن جس کے مقابلے کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ لشکر تو کتنا ہے دو لاکھ ہے ہم کتنے ہیں تین ہزار ہیں اور ہمارے مقابلے میں دشمن کتنا ہے ایک لاکھ ایک دو لاکھ ہے ایک لاکھ رومی ہیں اور ان کے ساتھ جزیر عربیہ کے جو لخم اور جزام وغیرہ کے قبیلے نسرانی ہو گئے تھے وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یہ سوچ کر کے مسلمان وقتی طور پر گھبرا گئے اور سوچا کی اب کیا کریں اتنی بڑی فوج کے سامنے ٹکر لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے چانچے وہیں پر رک گئے اور دو دن تک ٹھہرے رہے آپس میں مشورہ ہوتا رہا کہ کی کیا کریں آگے بڑھیں یا کہ یہیں رک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھیں کہ صورت حال یہ ہے لیکن آخر میں دوسرے دن رہتے رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے بڑے اچھے شاعر تھے کھڑے ہوئے شیر پڑھا ابھارا لوگوں کو جہاد پر اور اس کے بعد کہا کہ اے مسلمانوں تم جس چیز کے لیے نکلے ہوئے ہو تم جس چیز کے لیے نکلے ہوئے ہو یعنی شہادت طلب کرنے کے لیے وہی تو سامنے ہے تو جھجک کیوں رہے ہو تم جس چیز کے لیے نکلے ہوئے ہو شہادت طلب کرنے کے لیے اگر وہی سامنے ہے تو تم ججک کیوں رہے ہو اور کہا کہ یاد رکھو ہم طاقت ہم طاقت ہتھیار اور تعداد تین چیزوں کا ذکر کیا ہم, ہم طاقت ہتھیار اور تعداد کی بنیاد پر کسی سے نہیں لڑتے ہم اس دین کی بنیاد پر لڑتے ہیں جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے بڑھو آگے یا تو اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو شہادت نصیب عطا کرے گا اور یا پھر ہم کامیاب ہوں گے چنانچہ ایک جوشیلی اور جذبے والی تقریر کی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کا خون گرم ہوا اور آگے بڑھ گئے مسلمان وہاں سے آگے جب بڑھے تو اور کچھ دور جا کر کے مشارف نامی ایک جگہ پر مشارف نامی ایک جگہ پر دشمن کا مقابلہ ہوا لیکن مسلمان جہاں پر تھے دیکھا کہ یہ جگہ لڑائی کے لیے مناسب نہیں ہے یہ جگہ لڑائی کے لیے مناسب نہیں ہے لہذا اس سے جنوب میں ہٹ کر کے موٹہ نامی ایک جگہ کے اوپر وہاں ٹھہر گئے اور دشمن سے مقابلہ ہوا ساتھیوں سوچنے کی بات ہے آپ غور کریں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے دنیا کی تاریخ نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ تین ہزار کے مقابلے میں دو لاکھ ہوں آپ سوچیں کہ اگر تین ہزار کو دو لاکھ پر تقسیم کیا جائے تو ایک کے مقابلے میں کتنے لوگ آئیں گے ہمارے خیال سے ایک آدمی کے مقابلے میں ستر یا اسی آدمی ہوگا کتنے ایک آدمی کے مقابل میں اور وہ بھی سامنے والا ہر قسم کے ہتھیار سے سامنے والا ہر قسم کی تیاری سے ہے اور مسلمانوں کے پاس نہ اتنی تیاری ہے نہ ہتھیار ہے لیکن چونکہ دین کی تڑپ تھی دین کا جذبہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی خواہش تھی اور امید تھی لہذا فوج لڑ پڑی آپس میں پہلے دن لڑائی میں حرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور اس حال میں شہید ہوئے کہ راوی کہتے ہیں ان کے جسم کے اندر نیزے ہی نیزے پی وس تھے بس کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے رہی جب ان کا انتقال ہوا بڑھ کر کے جھنڈا حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سنبھالا یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی پہلی لائی تھی جس میں وہ شریک ہو رہے تھے اس سے پہلے ابھی کوئی موقع نہیں ملا تھا کیوں اس لیے کہ یہ ہبشا میں تھے اور غزے خیبر کے خاتمے پر یہاں پہنچے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی لڑائی تھی جنہیں وہ جہاں انہیں بھیجا تھا اور جہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کمانڈر بنیں گے بڑا مشہور شیر عربی کا ہے کہ وہ آگ جھنڈا لیا اور آگے بڑھے یا ہب بدل جنت وقت رابطن باردت دتن شرابہ رومن قدنا قد ازاب کافرت العیدت انصاب الدلا قی تو جنت سے قریب ہونے کا وقت آ گیا ہے وہ جنت جو بڑی پیاری ہے پانی وہاں کا بڑا ٹھنڈا ہے روم ہمارے مقابلے میں ہے جس کے عذاب کا وقت اب قریب آ چکا ہے یہ کافر ہیں اور ان کے نصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی یہ کہہ کر کے آگے بڑھے اور جب لڑائی نے سخت تیز پکڑا جس گھوڑے پر سوار تھے گھوڑا بڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی تو گھوڑے کو سے اتر گئے اور اپنے گھوڑے کی کوچ اپنے ہاتھ سے کاٹی اور آگے بڑھے بڑھتے بڑھتے وہ بھی شہید ہو گئے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبد عمر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی لاش دیکھی ہے تو ان کی لاش میں پچاس کے قریب زخم تو ایسے تھے جو ان کے سامنے تھے سامنے سن. کتنے سامنے سنتے ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک رومی نے بڑھ کر ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو گئے ان کی شہادت ہونی تھی کہ رتے عبد ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ساتھیوں بات لمبی کریں تو لطف ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے ان کے شہادت کے بارے میں راوی دیکھنے والا کہتا ہے کہ ایک دشمن نے بڑھ کر کے ان کے اس دائیں ہاتھ پر حملہ کیا جس کے اندر جھنڈا تھا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ آلم بڑی اہم چیز ہوتی ہے جھنڈا گر گیا تو فوج کے اندر بگدڑ مچ جاتی جھنڈا تھا انہوں نے بڑھ کر کے دوسرے ہاتھ سے اپنے جھنڈے کو لیا دوسرے جھن... ہاتھ پر بھی حملہ ہوا اس کے اوپ... وہ بھی کٹ گیا تو اپنے جھنڈے کو اپنے دونوں یہاں سے کٹے ہوئے جو بادو ہیں یہاں سے اسے چمٹا لیا تو اس پر رومی نے آ کر کے ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ وہ گر گئے جھنڈا گرنا تھا کہ آگے بڑھ کر کے حضرت عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈے کو سنبھال لیا اور ساتھیوں بدقسمتی سے جس قدر عجیب یہ لڑائی ہے اسی قدر کم معلومات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے اس لڑائی سے متعلق جس قدر یہ عظیم ہے بلکہ میری خواہش رہی کہ میں ڈھونڈوں اور تلاش کروں میں ڈھونڈوں اور تلاش کروں لیکن اس کے بارے میں معلومات بہت کم سے کم مل پائی ہے اور صحیح معلومات کم سے کم ہے اور میں جانتے ہیں کوشش یہی میری رہتی ہے کہ جو معلومات آئے آپ لوگوں کے سامنے وہ صحیح ہو ضعیف یا کمزور نہ ہو علا کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کی ہم میں کل رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ جعفر الطیار کو اللہ تعالیٰ نے دو پر عطا کیے ہیں اور جنت کے اندر وہ اڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہی تھی ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کے دو بازو کٹ گئے تھے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آدمی جیسی نیکی کرتا ہے اسی قسم کا بدلہ اسے وہاں ملنے والا ہے اور جس قسم کا گناہ کرتا ہے اسی قسم کا بدلہ اسے قیامت میں ملنے والا ہے تو چونکہ ان کے دونوں بازو کٹے تھے اس لیے اللہ تعالی نے انہیں دو پر عطا کیے جس سے وہ اڑ رہے تھے علا کل حال حضرت جافر حضرت عبد اللہ نے روح ردی عبدال میدان میں کودے اور مسلمانوں کو لے کر کے آگے بڑھے تو ساتھیوں انہیں ان کے ایک رشتے دار نے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا کہ تھوڑا سا کھائیں تاکہ طاقت تو آئے لیکن اسے پھینک دیا اور جھنڈا لے کر کے آگے بڑھے اور شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابی کا نام دیا تھا تین کمانڈروں کا اور تینوں کمانڈر ایک کے بعد آگے بڑھ کر کے ایک صحابی صحابی ابن ارقم انصاری رضی اللہ تالان ہو بیٹھ کر کے جھنڈے کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں اب تم کسی کو اپنا امیر چن لو کسی کو اپنا قائد چنو کسی کو اپنا کمانڈر بناؤ اس لیے کہ کوئی فوج بریگیڈ کمانڈر کے نہیں لڑ سکتی ہے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کو اپنا کمانڈر بناتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں آپس میں مشورہ ہوا اور جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور یہ بھی حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی شریک ہوئے تھے حضرت خارج بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا بے نہیں اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے غم آپ کے چہرے پر ظاہر تھا صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وسلم کیا اس فوج کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے آپ نے کہا کہ لڑائی کی زید ابن حارثہ شہید ہو گئے لڑائی ہوئی حضرت جعفر ابن اب طالب اللہ ان کے اوپر رحم کرے آپ نے رحم کی دعا کی عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے اب جھنڈا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں دیا ہے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں دیا ہے جو جھنڈے کو لے لیا ہے اس نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتح دیے رتے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈے کو لے کر کے اس بہادری کے ساتھ لڑے اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمن کے چھکے چھوڑ گئے بلکہ حضرت خالد ورید خود کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی تھیں کتنا نو تلوار ایک دو نہیں نو تلواریں ٹوٹی تھیں اور آخر میں میرے ہاتھ میں رہ کر کے ایک چھوٹی سی تلوار رہ گئی تھی بس جس سے میں لڑتا رہا اور ضعیف روایت میں آیا ہے کہ دشمنوں اور مقابلے میں جو خون تلوار میں لگتے تھے وہ خون آ کر کے بہ کر کے اس ہاتھ پہ پڑتے تھے تو جب شام کو معاملہ طے ہوا ہے دشمن ہٹی ہے دشمن کی فوج ہٹی ہے تو بغیر پانی گرم کر کے ڈالے ہوئے وہ خون ان کے ہاتھ کو چھوڑا نہیں ہے تلوارتے تھے بالکل چمٹ گیا تھا کتنی نو تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی آخر میں ایک رہ گئی تھی لیکن اللہ تبارک وطال کا کرنا یہ کہ ساتھیوں اسی لیے ہم نے کہا کہ اس جنگ کی بہت کم تفصیلات مروی ہیں کئی دن لڑائی ہوئی ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس دن مسلمانوں نے وہ کمال دکھائے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے مسلمانوں نے مالے غنیمت بھی حاصل کیا چنانچے عوف ابن عمر ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک یمنی جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا تھا راستے ہی میں ہم سے ملا تھا اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ڈھال نہیں تھی تو اس نے دیکھا کہ مسلمان ایک اونٹ جبہ کر رہے ہیں اس اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اس کا چمڑا یا کوئی چوڑی ہڈی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے ڈھال کا کام اس سے ڈھال کا کام لوں وہ دیکھا کہ ایک رومی جو نہایت ہی خوبصورت اونٹ گھوڑے پر سوار ہے نہایت ہی خوبصورت کپڑا پہنا ہوا ہے اس کی تلوار بھی نہایت ہی خوبصورت ہے وہ جس طرف جاتا ہے کسی مسلمان کو زخمی کر رہا ہے کسی مسلمان کو مار رہا ہے تو وہ یمنی اس کیا کام کیا کہ کی ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا اور دیکھا کہ جیسے ادھر سے یمنی جا رہا ہے آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے تو اس کے گھوڑے کے اوپر حملہ کیا وہ گھوڑا گیا زخم کر کے تو آگے بڑھ کر کے اس کی گردن کو کاٹ لیا اور اس کا سامان لے لیا تو کہنے کا مطلب کہ مسلمانوں نے بڑے بہادری کے جوہر دکھائے دو دن یا تین دن اللہ بہتر جانتا ہے کتنی لڑائی ہوتی رہی آخر میں حضرت علی حضرت حضرت خلید الولید نے ایک اور چال سوچی کی اگلے دن لڑائی کرنے کے لیے اپنی فوج کی ترتیب کو بدل دیا جو لوگ بائیں لڑ رہے تھے ان کو دائیں کر دیا اور جو دائیں تھے انہیں بائیں جو آگے تھے انہیں پیچھے جو پیچھے تھے انہیں آگے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کی دشمن نے اب یہ دیکھا کہ اب تک روزانہ ہمارے سامنے وہی لوگ تھے پھر ہم ان پر کامیاب نہیں ہوئے اب تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ تازہ دم فوج ان کے پاس آ گئی ہے تازہ نام کوئی لشکر ان کے پاس آ گیا ہے لہذا لڑائی ہوئی اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے ساتھیو بعض سیرت کی کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ فتح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ کر کے اپنی فوج کو بتایا ہے یہ بات غلط ہے نبی کریم سرسم نے کہا کہ اللہ نے انہیں فتح دی ہے اور ایک دن میں سات تلواروں کا ٹوٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی فوج بھاگی ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی اور مسلمان تعداد میں کم تھے وہ علاقہ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا ایک چیز اور دوسری چیز مسلمان اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں لڑ کر کے تھک بھی گئے تھے تو مسلمانوں ان کا پیچھا نہیں کیا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو جس کے صرف تین ہزار تھے انہیں کتنے پر کامیابی دی دو لاکھ کے اوپر مسلمانوں کے صرف تیرہ یا ایسے, ایسے آدمی مارے گئے لیکن کافروں کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے ان کی کوئی تعداد نہیں ہے البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو لوگ شریف تھے شہید ہوئے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے ایک حدیث میں ہے آپ بخاری شریف میں ہے کہ وہ انہیں اب یہ پسند نہیں ہے یا مجھے پسند نہیں ہے کہ جس مقام پر ہیں اس سے ہٹ کر کے وہ لوگ ہمارے پاس آتے بلکہ وہ ایک لمبا خواب ہے نبی کریم سورست کا تبرانی اوسط تبرانی کبیر میں کہ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خواب دیکھا جس میں گناگاروں کو اور فلاں کو فلاں کو دکھایا گیا اس میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تین آدمی ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اپنے طور پر ایک شراب پی رہے ہیں شراب جنتی ان کے پاس شراب ہے وہ پی رہے ہیں اور گنگنا بھی رہے یعنی بڑے خوش ہیں میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ یہ کون ہیں؟ تینوں وہی حضرت زید اب حارثہ حضرت جافر اب طالب اور عبداللہ اب رواحہ ہیں کہا پھر اس سے اوپر آگے بڑھا میں تو دیکھا کہ تین آدمی اور ہیں ہم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں ذرا غور کریں گویا ان تینوں کا مقام اس سے اوپر صرف نبیوں کا مقام ہو اور کوئی مقام ان کے اوپر نہیں ہے یہ مقام دیا تھا اللہ تبارا تعالیٰ نے کن کو ان کمانڈروں کو جو لوگ ازو موتا میں شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی یہ فوج اس طریقے سے کامیاب ہو کر کے واپس ہوئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ثانیہ میں سلاسل کے مقام پر بنو قضا کے سرکوبی کے لیے ایک اور فوج بھیجی جس کا کمانڈر حتح ابد اللہ نے حضرت امر آس کو بھیجا ذرا غور کریں قریش کے وہ لوگ جو اب مسلمان ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں آگے خالد بن ولید کو ہے نا حضرت عمر ابن عاز کو یہ بھی ابھی مسلمان ہوئے تھے پہلے نکل نکلائے تھے حضرت امر آز رضی اللہ تعالیٰ سنن ابو داود وغیرہ احمد وغیرہ میں ہے آپ نے حضرت امر آس سے کہا کہ امر آس جاؤ ہتھیار اور سامان لے کر کے آؤ حضرت عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں اپنا ہتھیار لے کر کے اور سامان لے کر کے آیا آپ وضو فرما رہے تھے آپ نے میری طرف سر اٹھا کر کے دیکھا اور کہا کہ اے امر تمہیں ایک مہم میں میں بھیجنے جا رہا ہوں ایک مہم کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا تمہیں مال عطا کرے گا اور یہ مال تمہارے لیے بہتر ہوگا رتح امر آس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا مجھے مال کی خواہش نہیں ہے آپ نے فرمایا نیک آدمی کے لیے پاک اور صاف مال بڑی اچھی چیز ہے اس سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے غریبوں یتیموں کی مدد کرتا ہے نیک مال کیا ہے مومن کے لیے اچھی چیز ہے حضرت امر ابن آس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا وہ تین سو کی فوج دیا مجھے لگایا اور مجھے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کبیل بلی کے جو لوگ تمہارے ساتھ شریک ہوں انہیں اپنے ساتھ شریک کر لینا اس میں ایک حکمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت امر ابن آس کی والدہ کبیلے بلی کے رہنے والی تھی اور جانتے ہیں آدمی اپنے علاقے کی جو عورتیں ہوتی ان کے بچے کو بڑی اہمیت دیتا ہے یہ حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی عمر آس کو کمانڈر بنایا تاکہ اپنے ساتھ لے لیں اور آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو سے اور مدد کر دی ان کی کل کتنے لوگ ہو گئے پانچ سو تین سو اپنے نکلے تھے اور دو سو اور اس فوج میں حضرت ابو بکرو عمر بھی شامل تھے یعنی حضرت ابو بکرو عمر کے اوپر امریاز کو آپ نے کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا ساتھیوں مزید اس فوج کی کوئی تفصیل تاریخ میں مروی نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ مسلمان کامیاب ہوئے البتہ اس سے متعلق دو واقعات عجیب آتے ہیں جس میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے حضرت امریاز سے متعلق ابو داود میں ہے کہ وہ اس فوج میں گئے ہوئے تھے موسم ٹھنڈا تھا اور علاقہ بھی سرد تھا تو انہیں رات میں غسل کی حاجت ہو گئی انہیں رات میں غسل کی حاجت ہوئی صبح کو کیونکہ فوج کے کمانڈر وہی تھے نماز انہیں ہی پڑھانا تھا وہ اٹھے استنجا کیے تیمم کیا وضو کیا اور نماز پڑھا دی مسلمانوں کو بعد جو تھے ان کو کچھ اس پر اعتراض ہوا یہ حالت جنابت میں ہے نہائے نہیں اور نماز پڑھا دیئے لیکن ساتھ اس وقت کی خوبی دیکھیے لوگوں نے اختلاف نہیں کیا یہ بڑی خوبی ہے، اختلاف نہیں کی ہمارے یہاں آج صرف اختلاف ہی ہو جائے کہ مسجد سے نکال کے بھگا دیں گے ایسے امام کو ہے کہ نہیں اور اگر امام طاقتور ہے تو دو گروپ ہو جائیں گے اور اگر اپنے کمزور ہیں تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھیں گے میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے کیوں بھائی میرا جی نہیں لگتا اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے یعنی سوتا اتنی بڑی بات ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالتیں جنابت پہ ہیں ناپاک ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام مقرر ہیں وہ امام مقرر ہیں تو ان کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھ لی البتہ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے نبی کریم سرسم نے شکایت کی کہ آمرم نے آس نے تو حالت جنابت میں نماز پڑھا دی میں جان کی کسی کا ذکر کیا کہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا آدمی جو تحم کیا ہو اور اس کی نماز ہوگی نہیں. نہیں نہیں آپ نے کہا کہ آمرے تم نے لوگوں کو ناپاکی حالت میں نماز پڑھا دیا کہا نہیں اے اللہ کے رسول سر وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان بیکم بے اللہ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا موسم بڑا سرد تھا علاقہ سرد تھا مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نہا لیتا تو کہیں یہ نہانا میری ہلاکت کا سبب نہ بن جاتا اس لیے ہم نے تہارت حاصل کی تیمم کیا اور وضو کر کے نماز پڑھا لی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہنسے ہاں اور کچھ نہیں کہا اس سے یہ مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ تیمم کرنے والے کے پیچھے ہو جاتی ہے دوسرا واقعہ یہ پیش آیا جو صحیح ابن حبان وغیرہ میں مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا کیونکہ کمانڈر عمر ابن آس تھے اور ابھی آپ نے سنا کہ علاقہ سر تھا اور سردی کا موسم تھا اور سردی کے موسم میں باہر اگر لوگ ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے آگ جلانے کی سب سے بہتر لوگ آگ جلاتے ہیں عمر ابن آس نے کہا کہ آگ نہیں جلانا ہے آگ نہیں جلانا عجیب کیوں بھائی آگ کیوں نہ جلائے بلکہ ناراض ہوئے کہ اگر کسی نے میری بات نہ مانی آگ جلایا اسے آگ اٹھا کے پھینک دوں گا لوگوں نے ہتے اوبکر سے شکایت کی کہ دیکھو امر کیا کر رہا ہے کہا ہر اوبکر نے کہا امرا تم نے یہ کیا, کیا؟ تو ہتے عاص نے کہا کہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں میں اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اسے اور دوسری بات کیا دوسرے دن دشمن سے مقابلہ ہوا دشمن مقابلے سے میں ہار گیا اور پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑا ہوا عمر ابن عاص نے کہا کوئی ان کا پیچھا نہ کرے حالانکہ یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ دشمن بھاگ گیا ہے اس کو مارو دوڑا کر کے عاص نے کہا کہ نہیں اب لوگوں کو ماننا پڑا لیکن یہ دونوں چیزیں تعجب کی تھی جب نبی کریم وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ غیر علاقے میں تھے ہماری تعداد بہت کم تھی ہماری تعداد بہت کم تھی اگر ہم آگ جلاتے اور دشمن کو اندازہ ہوتا کہ ہماری تعداد کم ہے تو ہمارے اوپر وہ چڑھ دوڑتا اس لیے ہم نے کہا کہ آگ نہ جلاؤ تاکہ ہماری صحیح تعداد کا اندازہ ان کو نہ ہو پائے اور ہم غیر علاقے میں تھے اس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی ہم دشمن کا پیچھا کرتے اگر آگے بڑھتے دشمن کہیں چھپے ہوتے ہمارے اوپر حملہ کرتے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے تھے یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کی رائے بڑی پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اچھا کیا یہاں سے آنے کے بعد ایک اور نقطہ سنتے چلیے حضرت عمر ابن عاص نے سمجھا کہ اس کا مطلب اللہ کے رسول کو نزدیک میں بڑا محبوب ہوں تبھی تو مجھے حضرت ابو بکرو عمر کے اوپر کمانڈر بنایا ہے میں اتنا عزیز ہوں آپ کے نزدیک تو آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سے یہ بتائیے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے سمجھے کہ میں آپ کے نزیک بڑا پیارا ہوں تو کہا کہ عائشہ کہا نہیں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں کہا کہ اس کا باپ کہا پھر کون کہا ابو کہا عمر کہا پھر کون پھر آپ نے نام لیا حضرت امر ناتھ کہتے ہیں خاموش ہو گیا کہیں ایسا لو کہ میرا نام سب سے آخر میں آئے میں اسے پوچھتا جاؤں گا آپ بتاتے جائیں کہ فلا ہے فلا ہے فلا ہے کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ ہو جائے لہذا غنیمت یہی ہے کہ جو چیز پردے میں اس سے پردے ہی میں رہنے دو تو اصل میں آسرتم کیا, کیا کرتے تھے بڑی حکمت کو مد نظر رکھتے تھے مثال تلاسل کی طرف کس لیے بھیجا کہتے عمر ابن عاص کی کیا ایک چیز دوسری چیز عمر ابن آس جنگ کے لحاظ سے بڑی حکمت کے مالک تھے اللہ نے ان کے اندر حکمت عطا کی تھی اس لیے آس رتھ لوگوں کی ان خوبیوں کو کام ملانا چاہتے تھے ساتھ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پچھلے درس میں شریک تھے آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن باتوں پر سلح ہوئی تھی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ ان کے ساتھ لے اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے وہ قریش کے ساتھ ہو لے ہوا کیا کہ کی بنو گزارا کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ لیے اور بنو بکر کے لوگ کے ساتھ ہو لیے یہ معاملہ چھ سولہ مہینے یا سترہ مہینے تک تو چلتا رہا کتنا سولہ سترہ مہینے تک تو یہ معاملہ چلتا رہا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک بار ایک بار بنو بکر کے لوگ چونکہ ہمیشہ بنو خزا سے کمزور پڑتے رہے بنو خزا سے کمزور پڑتے رہتے اور بنو خزاں نے ہمیشہ ان کو پیٹا ہے تو ہوا یہ کہ ایک دن رات کے وقت رات کے وقت بنو خزاں کے لوگ جب کہ غافل تھے اور وتیر نامی ایک جگہ کے اوپر قیام پذیر تھے وتیر یہ مکے کے جنوب میں تقریباً بارہ تیرہ کلو میٹر کی دوری پر ہے آج اس طرف شبے کا اور شیخی یا اس قسم کے جو وہ محلے ہیں آباد ہیں تیرہ کلو میٹر کی دوری پر ایک چشمے کے اوپر تھے وتیر نامی چشمے کے اوپر کہ بنو بکر کے لوگوں نے اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا اور قریش کے لوگ قریش کے لوگوں نے مال سے بھی اور افراد سے ان کی مدد کی بلکہ بعد روایات میں آتا ہے کہ سہیل ابن امر صفوان ابن امیہ یہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں نے اپنے منہ کو چھپا کر کے رات میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر کے بنو خدا کو قتل کیا اب چونکہ معاہدہ بنو خدا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لہذا مسلمانوں کے اوپر واجب تھا کہ ان کی مدد کریں اور قریش کے اوپر واجب تھا کہ ان کا ساتھ نہ دیں ساتھ دینا اس کا معاملہ کیا ہے مانا یہ ہے کہ آپ اپنے پرانے عہدے کے اوپر باقی نہیں ہیں چنانچہ ایک صحابی امر نامی بنو خدا کے جو تھے وہ بھاگتے ہوئے تھے بلکہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ آ کر کے حرم میں پناہ لیے آ کر کے حرم میں پناہ لیے تو وہاں بھی بنو بکر اور قریش کے لوگوں نے انہیں نہیں چھوڑا وہاں قتل کیا وہاں بھی ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کو قتل کیا تو ساتھیو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور امر نامی ایک صحابی آئے ایک آشخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکایت کی یا رب اناشید محمد اے اللہ تعالی میں محمد اللہ علیہ وسلم ان سے گزارش کر رہا ہوں ان سے مدد طلب کر رہا ہوں جن کا ہمارے ساتھ اور ان کے باپ کا ہمارے باپ کے ساتھ ایک عہد اور معاہدہ چلا آ رہا ہے یعنی ایک لمبی سی ندم پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا امر اے امر تمہاری مدد کی گئی اتنے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک بدلی ادھر سے آتی ہے اسے دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ بدلی تمہاری مدد کی خوشخبری لے کر کے آ رہی ہے یہ کہہ کر کے آپ نے انہیں رخصت کیا ابھی وہ رخصت نہیں ہوئے تھے کہ بدل ابن او اور دوسرے خزائی لوگ بھی آئے اور پوری صورت حال بتائی کہ ایسا ایسا کیا گیا ہے اور قریش کے لوگ بھی نہ صرف اپنی رائے کے ساتھ شریک ہیں انہوں نے ہتھیار سے بھی مدد کی ہے اور افراد سے بھی ان کی مدد کی ہے اور صرف یہی نہیں کہ حدود حرم سے باہر ہمیں مارا ہے حدود حرم کے اندر بھی ہمیں قتل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا قریش کو پیغام بھیجا کہ دو چیز ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ جتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا خوباہ تم ادا کرو جیسا کہ تمہارے یہاں یہ سب چلی آ رہی ہے اور بنو بکر کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لو ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو صلح ہے وہ سرح ختم مانی جائے گی اس لیے کہ یہ شرط تھی کہ دونوں میں سے کوئی اس صلح کے خلاف ورزی نہیں کرے گا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دینا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کچھ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا قریش کو جو یہ خبر پہنچی تو قریش بجائے اس کے مسلمانوں کا ساتھ ہم اللہ کے رسول کے بات کو مانیں لڑائی کے اوپر تلا کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد اور عہدہ معاہدہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خبر پہنچی یہ بات ابو سفیان اور دوسرے قریش کے سرداروں نے تو کہہ دیا لیکن خطرہ لاحق ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فوج کشی کر دی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں کیوں اس لیے کہ اب تو ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے تھوڑے تھے پھر ہم نہیں ان سے جیت سکے تو اب تو ان کی تعداد یہ سال ڈیڑھ سال میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہم کیسے ان, کی ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں ان سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں تو ابو سفیان آئے قریش کی طرف سے قریش نے کہا جاؤ اور صلح کو کیا ہے دوبارہ کر لو ابو سفیان آئے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے ان کی بیٹی کون تھی جی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جب وہ ان کے گھر میں سب سے پہلے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا اس بستر کے اوپر بیٹھنا چاہا تو تے ام حبیبہ نے آگے بڑھ کر کے بستر کو سمیٹ دیا انہوں نے کہا بیٹی آیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے نہ تو امے نے کہا کہ یہ بھی اسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرق اور ناپاک ہیں آپ اس لائق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بیٹھے یہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا جذبہ تھا اپنا باپ ہے باپ کا ایک, ایک مقام اور ایک منزلہ ہوا کرتا ہے باپ لیکن حضرت امیبا نے اسے قبول نہیں کیا چنانچہ حضرت ابو سفیان جو ابھی حالت شرک میں تھے حالت کفر میں تھے جاتے ہیں تو بکر کے پاس کہ اللہ کے رسول سے سفارش کیجیے اس لیے کہ آپ کا مزاج بڑا بگڑا نظر آ رہا ہے حضرت بکر تیار نہیں ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے حضرت عمر نے کہا کہ میں سفارش کروں گا تم سفارش کی بات کرتے ہو اگر میری مدد کرنے کے لیے صرف چوٹی ملے اور کوئی چیز میری مدد کرنے والا نہ ہو کوئی آدمی میری میری مدد کرنے والا نہ ہو پھر بھی میں تم سے لڑائی کروں گا میں تمہاری سفارش کروں گا حضرت عثمان کے پاس گئے وہ بھی تیار نہیں حضرت علی کے پاس گئے رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوا جا کر کے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اسی درمیان ایک صحیح بخاری میں ہمارے خیال سے روایت ہے اللہ حضرت ابر صدیق رضی سفیان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت بلال حرت سہیب اور یہ لوگ وہاں پر ملے حضرت خباب ان لوگوں نے دیکھا کہا کہ اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن ابھی مومنوں کی تلواریں ان دشمنوں کو ختم کر کے ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہیں حضرت بکر نے کہا, کہا کہ ارے تم لوگ قریش کے سردار کو یہ باتیں کہہ رہے ہو قریش کو سردار کی ایسی باتیں کر رہے ہو اور جا کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا کہ اگر تم نے اوبکر تم نے یہ بات کہی ہے تو اپنے نیک بھائیوں کو تم نے ناراض کیا ہے اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے یعنی ایمان اور کفر میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک غلام ہی کیوں نہیں ہے ایک کسی قبیلے کے سردار سے زیادہ اہم ہے على کل حال ابو سفیان وہاں سے واپس ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جہاد اور غزبے کی تیاری کا اعلان کر دیا لیکن یہ نہیں نا... مدینہ مر میں لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے البتہ لوگوں کو شبہ تو ہو ہی گیا کس طرف ہمیں لے کر کے جانے والے ہیں معلوم نہیں تھا لیکن شبہ تھا کہ ہمیں کس طرف جانے والے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اے اللہ تعالی جاسوسوں کی آنکھوں کو اندھا کر دے جاسوسوں کا راستہ بدتاری کر دے اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں اچانک داخل ہوں اور جب اچانک داخل ہوں گے تو لوگ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو صلح کے لیے آسانی سے تیار ہو جائیں گے اور اگر انہیں معلوم ہوا تو وہ بھی تیار کریں گے مقابلے کے لیے آئیں گے تو خون بلا وجہ بہے گا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا تو حکم دیا لیکن قریش کو مکہ مکہ مکہ مکہ مکہ یہ اعلان نہیں کیا کہ ہمیں کہاں جانا بلکہ صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مر بحران پہنچ گئے جہاں سے مکہ مکرمہ صرف چونسٹھ کلو میٹر ہے تب ہمیں معلوم ہوا کہ آپ مکے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں ورنہ اس سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا البتہ لوگوں کو شبہ تھا کہ آپ ظاہر بات اتنی بڑی جو تیاری کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ کوئی اور دشمن نہیں ہے چنانچہ چند دنوں کے بعد دس ہزار کی فوج تیار ہو گئی کسی بھی آدمی کو اللہ کے رسول شلطل نے پیچھے رہنے کے لیے نہیں چھوڑا اور بنو سلیم اور بنو غفار دوسرے جگہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی تیار ہونے کا حکم دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ایک بات اور قابل ذکر ہے اور قابل ذکر ہے کہ ایک بڑے مشہور صحابی ہاتی ابن بھی بلتا ہیں کون ہاتی ابن ابی بلتا ہیں ان کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں اور یہ شبہہ ہوا کہ یہ تیاری مکے ہی پر حملہ کرنے کے لیے ہے تو ایک عورت کو تیار کیا اور ان کو ایک خط دے دیا لکھ کر کے اس عورت کو کہا کہ لے جاؤ اور یہ خط مکہ کے فلا سردار کو دے دینا اور یہ بتا دینا کہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر تیاری حملے کی تیاری کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کب ہوا جبکہ جس عورت کو انہوں نے یہ خط دیا تھا وہ تقریباً دو دن کی مسافت پر آگے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حرت عالم نبی طالب کو بلایا اور کہا دیکھو خاک نامی فلا چشمہ ہے وہاں جاؤ وہاں تمہیں عورت ملے گی وہاں قریش کے سرداروں کے نام ایک خط ہے اس عورت کو پکڑ کر کے لیا چاہتے علی ہتھے زبیر وہاں پر گئے اور وہیں پر وہ عورت ملی جب وہ عورت ملی تو اس سے کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے کہا نہیں تمہارے پاس ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اس کے سامان میں مل نہیں رہا ہے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ خط نکال کر کے دو ورنہ تمہیں بالکل برہ نہ کر کے تمہارا تمہاری تلاشی لیں گے ہم جب اس عورت نے سمجھا کہ اب بغیر تلاشی لیے چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اس نے اپنے جوڑے سے یہاں سے خط نکال کر کے دے دیا جب یہ کریم سڑک پوچھ خط آیا تو دیکھا ہاتھی ابن بھی بلتا کی طرف سے ہے. آپ نے ہاتھی ابن بی بلتا کو بلایا کہ ہاتھی ابن بلتا یہ آپ نے تمہیں کیا کیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی نہ کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جلدی نہ کیجئے صورت حال یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی مدد اللہ کرنے والا ہے آپ کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں اور آپ کو غلبہ ملے گا لیکن چونکہ میرے اہل اور میری والدہ مکے میں ہیں اور میں اصل مکے کا باشندہ نہیں ہوں میں باہر کا رہنے والا ہوں مجھے ڈر ہے کہ لوگ کافر میرے اہل کو پتنگ کریں گے اور قتل کریں گے تو ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی مدد کرے گا ہی ہر حالت میں کرے گا ہی لیکن قریش کے ساتھ تھوڑا سا اگر میں احسان کر دوں تو میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے ورنہ نہ تو میرے اندر کسی بھی قسم کا شبہہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی میں کفر کی طرف پلٹا ہوں آپ نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے حضرت عمر اس پر بہت غصہ ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کس منافق کی گردن مار دوں اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے راز کو فروں تک پہنچانا یہ نفاق ہے اور اس کی سزا قتل ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ غزوے بدر کے اندر شریک رہے ہیں اور بدر بدری لوگوں سے متعلق نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو اب تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے تمہارے تمام گنا اس کا مطلب ہے کسی سے اگر کوئی بہت بڑی غلطی بھی ہو جائے اور اس سے اس سے بڑی نیکیاں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر اسی لیے ساتھیوں کسی کے اوپر جلدی حکم لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بڑی نیکی پائی جا رہی ہو جس کی وجہ سے اس گنا سے اللہ تعالیٰ درگر فرما دے علا کل حال وہ عورت پکڑ کے لے آئی گئی اور وہ خط مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس رمضان آٹھ ہجری کو دس رمضان آٹھ ہجری کو اپنے ایک ہزار صحابہ کو لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ مکہ مکرد ایک ایک دس ہزار صحابہ کو کتنا دس ہزار صحابہ کو لے کر کے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں سے یہ بتایا نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے جب مکہ دو دن کی مسافت پر رہ گیا تو وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے ہوا یہ کہ مکے والوں کو شبہ تو تھا ہی کہ اب مکہ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے لہذا کچھ لوگ ادھر ادھر گئے اور کچھ لوگ مدینہ منورا آ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے انہی میں آپ کے حضرت عباس ابن ابد المطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے وہ مسلمان پہلے ہو چکے تھے لیکن اپنے بچوں کو لے کر کے بدینہ منورہ ہجرت کرنے آ رہے تھے اور انہی میں نبی کریم سلطنت سجاد بھائی حارث ابن ابھی سفیان تھے ابو سفیان ابن حارث تھے کون ابو سفیان ابن حارث یہ وہ ابو سفیاان نہیں جو مکہ کے سردار تھے وہ ابو سفیان ابن ہر ہیں ابو سفیان ابن حرب ہیں یہ ابو ابن حارث ہیں نبی کریم ابن عبد یہ تھے ان کے بیٹے تھے اور دوسرے عبداللہ ابن امیا نبی کریم وسلم کے فوفی زاد بھائی اور آپ کے سالے ہیں حضرت ہند بنتے ہند بن امیا کے حضرت ام سلمہ کے بھائی یہ دو آئے مسلمان ہونے کے لیے لیکن ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت تنگ کیا تھا اور آپ کے مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا چنانچہ ابو سفیان ابو سفیان نبی کریم سرد کے حجوں میں شعر لکھا اچھے شاعر تھے شعر لکھا کرتے تھے یہ لوگ سب سے پہلے ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر جا کر کے سفارش کرو کہ ہمیں آنے کا موقع دے دے اس لیے خطرہ تھا کہیں آپ میں قتل نہ کر دیں اس لیے مجرم تھے حضرت ام سلمہ آپ کے پاس گئیں تو آپ نے کہا کہ جہاں تک میرے چچے داد بھائی کا تعلق ہے اس نے میرے خاندان کی کوئی کا کوئی لحاظ نہیں کیا اس نے میری عزت کے اوپر حملہ کیا ہے میری حجوں کی ہے اور جہاں تک میرے سالے کا تعلق ہے پوفی بھائی کا اس نے بھی مجھے بدنام کرنے میں تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی آ کر کہتے امی سلما نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے رادی نہیں ہو رہے ہیں اب ان دونوں کے سامنے دنیا تاریخ تھی جائیں تو کہاں جائیں آج دس ہزار کی فوج لے کر کے روانہ ہیں اور ارا امید لگ رہی ہے کہ مکے ہی پر حملہ کرنے والے ہیں ہم لوگ جائیں تو کہاں جائیں علامہ البانی اس حدیث کو نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں سیعت نے اس میں ہے کہ آپ کے چچا بھائی ابو سفیان نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو اپنی گود میں لیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر محمد اللہ علیہ وسلم ہمارا عذر نہیں قبول کرتے ہمیں امن نہیں دیتے تو اس بچے کو لے کر کے سہراوے میں, میں نکل جاتا ہوں اور بھوک اور پیاس سے میں مر جاؤں گا لیکن کسی دوسری طرف میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں جب ان کی یہ حالت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا وہ دونوں آپ کے پاس داخل ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور الحمد کرنا یہ کہ ان کا اسلام بڑا عمدہ رہا ہے بلکہ غزے حنین کے موقع پر جہاں مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی ابو سفیان ابن حارث ان لوگوں میں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اونٹنی کی نکیل یا کھچر کی نکیل پکڑے ہوئے لگام پکڑے ہوئے وہاں پر کھڑے تھے اور آپ کو آگے نہیں جانے دیتے تھے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے مرظہران کے اندر آپ پہنچ گئے اور اس سے پہلے جانتے ہیں بتایا تھا کہ آپ کے چچان عباس ابن عبد المتلف آ کر کے آپ سے ملے تھے مرر زہران میں آپ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا کہ اب مکے والوں کی خیر نہیں ہے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لی اور کہا میں آگے بڑھ کر کے دیکھتا ہوں کوئی لکڑہارا مل جائے کوئی دودھ بیچنے والا مل جائے کوئی اور مل جائے جو مکہ جا رہا ہو تو میں مکے والوں کو خبر دے دوں کہ آگے بڑھ کر کے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کریں اور صلح کر لے ورنہ آپ کے ساتھ ایسی فوج ہے کہ ان کا مقابلہ کرنی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں رات میں نکلا تو مکے میں بھی بیوقوف لوگ نہیں بس رہے تھے مکے میں بھی بیوقوف لوگ نہیں بس رہے تھے انہیں خطرہ اٹھا ہی کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں آپ حملہ نے والے ہیں تو ہوا یہ کہ ابو سفیان حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ یہ تین آدمی کون کون ابو سفیان ابن ہرب اور حکیم ابن حزام اور بدیل ابن و یہ تینوں مکے سے نکل رکھے ساٹھ چونسٹھ کلومیٹر میٹر کی دوری پر آئے تھے جہاں آج خلیش آباد ہے وہاں تک آئے تھے اور صرف اسی تفتیش میں کی دیکھیں کہیں وہ فوج جس کے بارے معلوم ہوا ہے کہ نکلی ہے مدینہ منورہ سے کہیں اس کا رخ ہمارے طرف تو نہیں ہے تو چنان ایک درختوں کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے آگ ہی آگ جل رہی ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کس کی آگ ہے اتنی آگ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اتنی آگ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو بدیل نے حکیم نے حضام نے کہا کہ یہ بنو خزا کی آگ ہے لڑائی نے ان کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے ان کی اچھی پٹائی ہوئی ہے نا اس لیے وہ گم کر رہے ہیں اور آگ جلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ نہیں بنو خزاں کے لوگ اتنے نہیں ہے کہ اتنی آگ جلائیں یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے یہ بات کر رہے تھے تو اس کے قریب حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچ گئے اور ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا ابو سفیا کی آواز کو پہچان لیا کہا کہ ابو سفیان کہا رے ابو الفضل تم یہاں کہاں ہو کہا کہ ابا ابن عدن اتلیم نے ابل نے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے یہ اللہ کے رسول سرسلم دس ہزار کی فوج لے کر کے آ رہے ہیں قبل ہے اس کے مکے پر حملہ کریں آ کر کے امان طرف کر لو ورنہ اگر تم مل گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی چنانچہ کے مطابق یہ تینوں پکڑ کر کے لائے گئے اور بعض حت ابو سفیان کو اللہ کے حضرت عباس نے اپنے پیچھے بیٹھا لیا اور ان کو لے کر کے تیزی سے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے جدھر سے وہ گزرتے جو مسلمان آگ جلا کر کے بیٹھے ہوئے بات چوکن تھے کوئی دشمن نہ آ جائے کھڑے ہو کر کے دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو عباس ہیں اور آپ کی سواری ہے خاموش ہو جاتی آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے امر جہاں پر بیٹھے جاتے رضی اللہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں آگ جلا کر کے بیٹھے تھے وہاں سے گزر ہوا تو کہا کون آگے بڑھ کر اٹھ کھڑے ہو کے دیکھا تو عباس ابن عبد المطلب اور دیکھا تو ان کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے ابو سفیان کہا اللہ کا دشمن ابو سفیان آج نہ ہمارے تیرے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اور نہ کوئی بات ہے آج بغیر تجھے کش کیا میں چھوڑوں گا نہیں چنانچہ حضرت عباس نے لیکن دیکھیے یہ دیکھیے حضرت عمر قطر کرنا چاہتے تھے لیکن اجازت ہے کہ ضرورت ہے کہ سب پہلے اجازت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دے بغیر اجازت کے نہیں ساتھیوں یہ خوبی ایک مسلمان کی ہے کہ کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے دین اور دنیا کا وہ سب سے پہلے اور رکتا ہے سوچتا ہے کہ دیکھے کہ بارے میں کیا ہے نکلے ہیں ہمارے قائد کون ہیں اللہ کے رسول صلیم ہمارے امیر کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمانڈر وہ ہیں لہذا بغیر ان کی اجازت کے ہمیں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے لہذا تلوار لے کر کے سیدھے بھاگے کس کے پاس اللہ کے رسول کے اجازت دے دیجیے دی دی. آج اللہ کا دشمن ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہمارا کوئی معاہدہ اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن عباس بھی ہوشیار تھے, تھے اور تیز ایر لگائی اس کو سواری کو حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ سواری سے چلنے والے اور پیدل چلنے والے میں جتنا فاصلہ ہوتا اس سے پہلے میں پہنچ گیا اللہ کے رسول سسول خدمت اور سیدھے جلدی سواری سے اترا اور اتر کر کے جا کر کے ہم نے آپ کے سر کو پکڑ لیا کہ آج آپ کے ساتھ میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہے گا کہا میرا ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہتے عمر عنہ پہنچ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان یہ آج بغیر عہد کے بغیر کسی معاہدے کے ہمارے سامنے ہے ایجازت دے میں اس کی گردن مار دوں حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول سے ہم نے انہیں پناہ دے دی ہے ہم نے انہیں امان دے دیا ہے یہاں تک کہ آپس میں بات ہونے لگی تھوڑی سی بات گرم ہوئی تو حضرت عباس نے کہا کہ اے عمر اگر یہ بنو عدی چونکہ یہ بنو امیا کے ہیں اگر بنو عدی کا کوئی آدمی ہوتا یعنی آپ کے خاندان کا تو آپ اسے مارنے کے لیے تیار نہ ہوتے ساتھی اس وقت رہتے امر نے ایک بات کہی تھی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے ذرا سوچیں کیا کہا کہا, کہا اے اللہ کے رسول کے چچا اللہ کی قسم آپ جس دن ایمان لے آئے ہیں اس دن مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر میرے باپ خطاب بھی ایمان لے آتے پھر بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی آپ کے ایمان لانے کی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا باپ خفتاب بھی ایمان لے آتا پھر بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ میرا چاہ مسلمان ہو جائے تو اللہ کے رسول سے محبت کے جذبے سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی اور آج آپ یہ بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر چلو عباس نے انہیں پناہ دے دیے تو انہیں چھوڑ دو چنانچے حضرت عباس کو حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ اپنے خیمے میں اور بعد روایات کے مطابق ہے کہ آپ نے ابو سفیان سے کہا اے ابو سفیان یہ بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے کہا کہ اے ابو القاسم اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو میری مدد نہ کرتا تو کہا کیا تمہارے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہا اس بارے میں تو ابھی مجھے کچھ شبہ ہے حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے بندے مسلمان ہو جا ورنہ تیری گردن نہ مار دی جائے خیر اسی میں کلمہ پڑھ لے تو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گردن مار دی جائے تیری تو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے اور اللہ کا کرنا ہے کہ مسلمان ہوئے ہیں تو پکے مسلمان ہوئے آپ نے کہا ایسا کرو کہ انہیں لے جاؤ اور صبح کو جب ہماری فوج یہاں سے گزرنے لگے یہاں سے گزرنے لگے تو یہ جو ناکا ہے جہاں سے سارے لوگ گزریں گے وہاں ابو سفیان کو کھڑا کر دینا چنانچہ حضرت عباس ان کو لے کر کے وہاں پر کھڑے ہو گئے ابو سفیان پوچھتے یہ کس کی جماعت ہے یہ کس قبیلے کے ہیں یہ کس خاندان کے ہیں بٹال کا نام کیا ہے تو بتاتے کہ غفار کی ہے انصار کی, کی ہے اس کی ہے اس کی ہے بتانے لگے تو کہے ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے کہا کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مہاجرین اور انسار کے جلوں میں جب ہو کر کے گزرنے لگے تو کہا کہ یہ کون سی ہے کہا یہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی ہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا تمہارا بھتیجا بھی بڑا بہترین بڑا اچھا بادشاہ بن گیا ہے تمہارا بھتیجا بھی بڑا اچھا بادشاہ کہا کہ اے ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو سفیان حضرت عباس, حضرت عباس نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرسول کہ ابو سفیان کو کچھ عزت کی باتیں دے دیجئے اس لیے کہ فخر کو پسند کرتے ہیں آپ نے کہا جاؤ ابو سفیان جو آدمی تمہارے گھر میں داخل ہو اسے آج امان ہے ابو سفیان نے کہا کہ میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے کہا کہ جاؤ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے تو کہا کہ کتنے لوگ مسجد حرام میں سمائیں گے مکے کے لوگ تو آ نہیں جائیں گے آپ نے کہا جاؤ جو دروازہ بند کر لے اسے امان ہے تو ابو سفیان نے کہا اس میں تو بڑی وسعت پائی جا رہی ہے اس میں تو بڑی وسعت پائی جا رہی ہے چنانچہ اس کے بعد وہاں سے ابو سفیاان نے فوج کو چھوڑا اور سیدھے بھاگتے ہوئے کہا آئے مکے میں آئے اور مکے میں آ کے بلند آواز سے شور کرنے لگے کہ اے لوگوں محمد اتنی بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں اللہ وسلم کہ آج ان سے مقابلے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے تو اس کی بیوی ہند نے کہا کہ اس بدبخت کو سب سے پہلے قتل کرو یہ کیسی خبر لے کر کے صبح صبح آ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ ارے اس بیوقوف کی اب اس بیان نے کہا اس بیوقوف کی بات میں نہ آنا محمد کے پاس ایسی فوج ہے جس سے مقابلے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے جانچی کہنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ بکھر گئے لیکن یہیں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور طوا کے اندر آپ وہاں پر آ کر کے ٹھہر گئے اور اپنی فوج کو وہاں پر آپ نے ترتیب دیا, ترتیب دیا وہاں فوج کو البتہ مکہ کے لوگ عمومی طور پر تو ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن کچھ لوگ تھے جن کی شرست میں شرارت بھری ہوئی تھی شرارت بھری ہوئی تھی وہ کسی حالت میں نہیں انہوں نے کیا کیا کہ پاس پڑوس کے جو لوگ تھے دوسرے قبیلے والے جیسے بنو بکر ہیں اور بنو ہودیل کے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کچھ بدماشوں کی ایک ٹولی ایک فوج تیار کر لی اور کہا کہ تم خندما اور فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ اور یہ سوچا کہ اگر یہ کسی طریقے سے کامیاب ہو گئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے ہی ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ وہاں پر آپ ٹھہر گئے اور رات گزاری وہاں پر اور اپنی فوج کو تین حصوں میں باٹا۔ دائیں پر آپ نے حضرت زبیر کو یا حضرت خالد بن ولید کو رکھا بائیں پر آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھا زیادہ راجی ہی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو رکھا اور درمیان میں آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو جھنڈا دیا اور آپ اس طرف سے داخل ہونا چاہے اب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ کس طریقے سے ہوا یہ انشاءاللہ اگلی مجلس کا حصہ ہے اس لیے کہ آج وقت زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے صبح اللہ اشحد اللہ